پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا چنانچہ اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں بے شک میں تم پر بہت بڑے دن کا عذاب آنے سے ڈرتا ہوں قال الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَا كَفِينَ ضَلَالٍ مُبِينَ اس کی قوم میں سے بعض سرداروں نے کہا بے شک ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ نوح نے کہا اے میرے قوم اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں ربی من ما لا تعلمون میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے او ذکر من ربكم على رجل منكم کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیحت آ گئی جو تم میں سے ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے فَكَذَّبُوهُ فَآجَيْنَا هُوَ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْلَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ پھر انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لانے والے تھے کشتی میں بچا لیا اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے بے شک وہ لوگ دل کے اندہ تھے اندہ تھے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ من إِلَاهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ اور ہم نے قوم آد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں کیا پھر تم ڈرتے نہیں اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف شرک اس طرح انسانی عقل کو معوف کر دیتا ہے کہ انسان کو ہدایت گمراہی اور گمراہی ہدایت نظر آتی ہے کہ انسان کو ہدایت گمراہی اور گمراہی ہدایت نظر آتی ہے چنانچہ قوم نوح کی بھی یہی قلبی ماہیت ہوئی ان کو حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کی توحید کی طرف اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے نوز باللہ گمراہ نظر آتے تھے تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر حضرت نو علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان دس کرنوں یا دس پشتوں کا فاصلہ ہے حضرت نو علیہ السلام سے کچھ پہلے تک تمام لوگ اسلام پر قائم چلے آ رہے تھے پھر سب سے پہلے توحید سے انحراف اس طرح آیا کہ اس قوم کے صالحین فوت ہو گئے تو ان کے عقیدت مندوں نے ان پر سجدہ گاہیں مطلب عبادت خانے قائم کر دیے اور ان کی تصویریں بھی وہاں لٹکا دیں مقصد ان کا یہ تھا کہ اس طرح ان کی یاد سے وہ بھی اللہ کا ذکر کریں گے اور ذکر الٰہی میں ان کی مشابہت اختیار کریں گے جب کچھ وقت گزرا جب کچھ وقت گزرا تو انہوں نے ان تصویروں کے مجسمے بنا دیے اور پھر اور پھر کچھ اور عرصہ گزرنے کے بعد یہ مجسمے بتوں کی شکل اختیار کر گئے اور ان کی پوجا پاٹھ شروع ہو گئی اور قوم نوح کے یہ صالحین ود وسواع وعوق و ونصر اور نصر معبود بنا لیے گئے ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا جنہوں نے ساڑھے سال جنہیں جنہوں نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی لیکن تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی نے آپ کی تبلیغ کا اثر قبول نہیں کیا بلاخر اہل ایمان کے سوا سب کو غرق کر دیا گیا اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ قوم نوح نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ انہی میں سے ایک آدمی نبی کر نبی بن کر آ گیا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی نبی بن کر آ گیا ہے جو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہے یعنی ان کے خیال میں نبوت کے لیے ان جیسا عام انسان موزون نہیں پھر یعنی خود حق کو دیکھتے تھے نہ اسے اپنانے کے لیے تیار تھے پھر یہ قوم عاد عاد اولہ ہے جن کی رہائش یمن میں ریت ریتلے پہاڑوں میں تھی اور یہ قوم اپنی قوت و طاقت میں بے مثال تھی ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام جو اسی قوم کے ایک فرد تھے نبی بن کر آئے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کی قوم میں سے کافر چوہدری کہنے لگے بے شک ہم تجھے بھی بے وقوفی ہم تجھے بے وقوفی میں پڑا دیکھتے ہیں اور بے شک ہم تجھے جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَاكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ ہود نے کہا اے میری قوم میں بے وکوف نہیں ہوں بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین۔ ما اپنى ربك پیغامات تومی پوچاته اور ما تم هارا خیر خواه ما تم هارا خیر خواه اور امینه او عجبتم ان جاءكم ذکر من ربكم على رجل منكم ليونذركم واذکرو اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسته فَذْكُرُوا اللَّهِ لَعَلَّكُمْ <تُفْلِحُون> کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسا آدمی کے ذریعے ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیحت آئی ہے جو تمہیں میں سے ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تمہیں قد و قامت میں بڑھوتری دی لہٰذا تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ الصادقين انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی ہماری جن کی ہمارے باپ عبادت کرتے تھے اگر اگر تو سچوں میں سے ہے چنانچہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم پر وہ عذاب لے چنانچہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم پر وہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے سو پان فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَظِرِينَ حود نے کہا تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہوا حود نے کہا تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہوا ہی چاہتا ہے ہوا ہی چاہتا ہے کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے آبا اجداد نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی چنانچہ تم انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہ کمکلی ان کے نزدیک یہ تھی کے بتوں کو چھوڑ کر جن کی عبادت ان کے آباء اجداد سے ہوتی آ رہی تھی الہ واحد کی عبادت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے پھر ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بابت فرمایا لم, يخلق لَم يخلق فی اس جیسی قوم والی قوم پیدا نہیں کی گئی اپنی اسی قوت کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اس نے کہا من اشد اشدمن کو ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بھی زیادہ قوت والا ہے پھر آبا اجداد کی تکلید ہر دور میں گمراہی کی بنیاد رہی ہے قوم عاد نے بھی یہی دلیل پیش کی اور شرک چھوڑ کر توحید کا راستہ اختیار کرنے پر آمادہ نہیں ہوئی بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی اپنے بڑوں کی تقلید کی یہ بیماری عام ہے ان کا ایک طبقہ تو وہ ہے جو دین کا کچھ شعور رکھتے ہیں رکھتا ہے اور دینی علوم میں بھی اسے ایک حد تک دسترس حاصل ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی خاص فقہ اور متعین امام کے رائے کا پابند کر رکھا ہے اور اس تقلید کو اپنے طور پر واجب قرار دیا ہوا ہے حالانکہ سرے سے یہ حکم شرح ہے ہی نہیں سرے سے یہ حکم شرح ہے ہی نہیں جے جائے کہ یہ واجب ہو اس تقلید نے ان مقلدین کو کئی سنتوں پر عمل کرنے سے روک رکھا ہے کیونکہ وہ سنتیں ان کی فقہ میں درج نہیں ہیں یا ان کے امام کو ان کا پتہ نہیں چلا جس کی بنا پر ان کی کتب میں وہ ہے ہی نہیں ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جو دینی شعور اور دینی علوم سے ہی بے بہرا ہے اس کا تو مذہب ہی رسم و رواج پرستی ہے چنانچہ یہ طبقہ شادی ہو یا مرگ ہر موقع پر جاہلانہ رسموں کی پابندی کرتا ہے اور بدات پر عمل کرنے کو فرائض و سنن سے بھی زیادہ اہمیت دیتا ہے ان کے ہاں فرائض کا ترک عام ہے لیکن بدعات اور رسومات کی پابندی کا غائط درجہ اہتمام دلیل ان کی بھی یہی ہے کہ یہ کام ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں اگرچہ ان کے باپ دادے کسی چیز کو نہیں سمجھتے تھے نہ وہ ہدایت پر ہی تھے ہداہم اللہ تعالی پھر جس طرح قریش نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے جواب میں کہا تھا اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر بھیج دے یعنی شرک کرتے کرتے مشرک کی مت بھی ماری جاتی ہے حالانکہ عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ کہا جاتا اے اللہ اگر یہ سچ ہے اور تیری ہی طرف سے ہے تو ہمیں اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما بہرحال قوم عاد نے اپنے پیغمبر حضرت حود علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اگر تو سچا ہے تو اپنے اللہ سے کہہ جس عذاب سے وہ ڈراتا ہے بھیج دے پھر رج کے معنی تو پلیدی اور عذاب کے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ رج سے مقلوب بدلا ہوا ہے جس کے معنی عذاب کے ہیں یا پھر رج سن یہاں ناراضی اور غضب کے معنی میں ہے بہوال ابن کثیر پھر اس سے مراد وہ نام ہیں جو انہوں نے اپنے مبودوں کے رکھے ہوئے تھے مثلا سودا سومود حبا سومود ہوبا وغیرہ جیسے قوم نوح کے پانچ بتھے تھے جن کے نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں اور جیسے مشرقین عرب کے بتوں کے نام تھے لات عزہ منات حبل وغیرہ یا جیسے آج کل کے مشرکانہ عقائد و اعمال میں ملوث لوگوں کے نام مشرکانہ عقائد و اعمال میں ملوث لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں مثلا داتا گنج بخش خواجہ غریب نواز بابا فرید شکر گنج مشکل کشا وغیرہ جن کے معبود یا مشکل کشا و گنج بخش وغیرہ ہونے کی ان لوگوں کے پاس سرے سے کوئی دلیل ہی نہیں ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر ہم نے حود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ہمراہ تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے وہ قال يا قوم ما لكم من ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا صالح نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے خاص نشانی ہے چنانچہ تم اسے چھوڑو چنانچہ تم اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے چرتی پھرے اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں بہت دردناک عذاب پکڑ لے گا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد ایک دوسرے کا جانشیں بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا تم اس کی نرم مٹی سے محلات بناتے ہو اور پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو چنانچہ تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فسادی بن کر مت پھرو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اس قوم پر باد تند کا عذاب آیا جو سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل جاری رہا جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر, کر کر کے رکھ دیا اور یہ عادی جنہیں اپنی قوت پر بڑا ناز تھا ان کے لاشیں کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح زمین پر پڑے نظر آتے تھے دیکھیے سورہ حق کا آیت نمبر 6 سے آٹھ وہ سورہ ہود آیت نمبر ترپن سے اٹھاون اور سورہ احکاف آیت نمبر چوبیس اور پچیس وغیرہ من الیات پھر سمود حجاز اور شام کے درمیان وادی القراء میں رہائش پذیر تھے نو ہجری میں تبوک جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ان کے مساکن اور وادی سے گزر ہوا جس پر آپ نے صحابہ رضی اللہ عنم سے فرمایا کہ معذب قوموں کے علاقے سے گزرو تو روتے ہوئے یعنی عذاب الہی سے پناہ مانگتے ہوئے گزرو بحوال صحیح البخاری حدیث نمبر 433 وہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو اسی ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام نبی بن کر یا بنا کر بھیجے گئے یہ آد کے بعد کا واقعہ ہے بعض روایات میں ہے انہوں نے اپنے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ پتھر کی چٹان سے ایک گا بہن اونٹنی نکال کر دکھائے دکھائی جائے جسے نکلتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں انہوں نے مطالبہ کیا اپنے پیغمبر سے کہ پتھر کی چٹان سے ایک گا بہن اونٹنی نکال کر دکھائی جائے جسے نکلتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں حضرت صالح نے اس سے اہد لیا حضرت صالح نے ان سے اہد لیا کہ اس کے بعد بھی اگر ایمان نہ لائے تو وہ ہلاک کر دیے جائیں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر اونٹنی ظاہر فرما دی بحال تفسیر ابن ابی حاتم و تفسیر الطبری اس اونٹنی کی بابت انہیں تاکید کر دی گئی کہ اسے بری نیت سے کوئی شخص ہاتھ نہ لگائے ورنہ عذاب الہی کی گرفت میں آ جاؤ گے لیکن ظالموں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر ڈالا جس کے تین دن کے بعد جس کے تین دن بعد انہیں چنگھاڑ مطلب سیاح سخت چیخ اور رجفا اور زلزلہ کے عذاب سے ہلاک یا ہلاک کر دیا گیا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے پھر اس کا مطلب ہے کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر اینٹیں تیار کرتے ہو اور ان اینٹوں سے محل جیسے آج بھی بھٹوں پر اسی طرح مٹی سے اینٹیں تیار کی جاتی ہیں پھر یہ ان کی قوت صلابت بدن اور مہارت فن کا اظہار ہے پھر یعنی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر کرو اور اس کی اطاعت کا راستہ اختیار کرو نہ کہ کفران نعمت اور معصیت کا ارتکاب کر کے فساد پھیلاؤ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الملاؤ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا ان بما ارسل به مؤمنون اس کی قوم کے وڈیرے جنہوں نے تکبر کیا کمزور سمجھے جانے والے ایمانداروں سے کہنے لگے کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ واقعی صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے انہوں نے کہا ہاں بلا شبہ ہم اس چیز پر ایمان لانے والے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے امنتم بھی ان لوگوں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا بے شک ہم اس چیز کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو فَعَقَرُنَّا قَتَوَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اُتِنَا بِمَا تَعِدُنَا ان كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا اے صالح اگر تو رسولوں میں سے ہے تو ہم پر وہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ فَاخَانَتْ تُمُرُجَفَتُ فَاَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ پھر انہیں زلزلے نے آ لایا پھر انہیں زلزلے نے آلیا چنانچہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل مردہ گرے پڑے تھے۔ فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَانَةَ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ تب صالح نے ان سے مو پھیرا اور کہا اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہچا دیا تھا اور میں نے تمہیں نصیحت کی تھی لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ولوط إذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون بے شک تم مردوں کے پاس آتے ہو جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہو اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یعنی جو دعوت وہ لے کر آئے ہیں وہ چونکہ فطرت کی آواز ہے ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں باقی رہی یہ بات کہ صالح واقعی اللہ کے رسول ہیں جو ان کا سوال تھا اس سے ان اہل ایمان نے تعرض ہی نہیں کیا کیونکہ ان کے رسول من اللہ ہونے کے ہونے کو وہ بحث کے قابل ہی نہیں سمجھتے تھے کیونکہ فی الواقع ان کی رسالت ایک مسلمہ حقیقت و صداقت تھی پھر اس معقول جواب کے باوجود وہ اپنے استقبار اور انکار پر اڑے رہے پھر یہاں الرجفتو مطلب زلزلے کا ذکر ہے دوسرے مقام پر صحیح چیخ کا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں قسم کا عذاب ان پر آیا اوپر سے سخت چیخ اور نیچے سے زلزلہ ان دونوں عذابوں نے انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا پھر یہ یا تو ہلاکت سے قبل کا خطاب ہے یا پھر ہلاکت کے بعد اسی طرح کا خطاب ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر ختم ہونے کے بعد قلیب بدر میں پھینکے گئے مشرقین کی لاشوں سے خطاب فرمایا تھا پھر حضرت لوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے تھے پھر خود ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے میں نبی بنا کر بھیجا یہ علاقہ اردن اور بیت المقدس کے درمیان تھا جسے صدوم کہا جاتا ہے یہ زمین سر سبز و شاداب تھی اور یہاں ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کثرت تھی قرآن نے اس جگہ کو مؤتفقہ یا مؤتفقات کے الفاظ سے ذکر کیا ہے حضرت رو تعلیہ السلام نے انہیں اولا دعوت توحید دی دوسری بڑی خرابی قوم لوت میں تھی یعنی مردوں کے ساتھ بدفعلی ان کی شناخت و قباحت بیان فرمائی اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے دنیا میں سب سے پہلے اسی قوم لوت نے کیا اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ پہلی یا پہلے قوم کو اس جرم کی خطرناک اس جرم کی خطرناکی سے آگاہ کیا جائے لواتت کی سزا میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے بعض ائمہ کے نزدیک اس کی وہی سزا ہے جو زنا کی ہے یعنی مجرم اگر شادی شدہ ہو تو رجم غیر شادی شدہ ہو تو سو کوڑے بعض کے نزدیک اس کی سزا رجم ہے چاہے مجرم شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ اور بعض کے نزدیک فائل اور مفول بدونوں کو قتل کر دینا چاہیے البتہ امام ابو حنیفہ تاظیر کے قائل ہیں حد مذکورہ کے نہیں بہوال تحفت الحوضی چوتھی جلد صفحہ نمبر چھ سو پچیس پھر یعنی مردوں کے پاس تم اس بے حیائی کے کام کے لیے محض شہوت رانی کی غرض سے آتے ہو اس کے علاوہ تمہاری اور کوئی اس کے علاوہ تمہاری اور کوئی غرض ایسی نہیں ہوتی جو موافق کے عقل ہو یہ جرم سب سے پہلے اسی قوم نے شروع کیا تھا حتیٰ کہ جانور بھی اس فعل کبی سے اجتناب کرتے ہیں پھر جو قضائے شاعود کا اصل محل اور حصول لذت کی اصل جگہ ہے یہ ان کی فطرت فطرت کے مسخ ہونے کی طرف اشارہ ہے یعنی اللہ نے مرد کی جنسی لذت کی تسکین کے لیے عورت کو اس کا محل اور موزے بنایا ہے اور ان ظالموں نے اس سے تجاوز کر کے مرد کی دوبر کو اس کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا پھر لیکن اب اسی فطرت سیاح سے انحراف اور حدود الہی سے تجاوز کو مغرب کی مہذب قوموں نے اختیار کر لیا ہے تو یہ انسانوں کا بنیادی حق قرار پا گیا ہے جس سے روکنے کا کسی کو حق نہیں ہے چنانچہ ابوا لواتت کو قانونی تحفظ حاصل ہو گیا ہے اور یہ سرے سے جرم ہی نہیں رہا فن وََََََََََََ اللہ جون و صلی اللہ عل نبيٰ محمد وصحب اجمعين